بقر آیت, آیت نمبر دو سو چار آیت نمبر دو سو چار سے سبق آغاز کرتے ہیں تھوڑا سر بقرہ نمبر دو آیت دو سر دو سو چار یہاں سے ان شاء اللہ سبق کا آغاز وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ مُخْدِشٌ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ یہاں سے اللہ رب العزت ایک مناسب کا واقعہ بیان اللہ رب العزت نے پہلے آیتوں میں ذاکرین کا اقسام بیان فرما دیا وہ من یقون اور ایک تھا پملن نہم یا پول اور اب بنا دنیا عوام سے وہ قسم آدمی بھی تھا جو کہ صرف دنیا مانگ مانگتا تھا اللہ سے اور ایک وہ شخص ہے جو کہ اللہ سے دنیا اور آخرت اور جہنم کے تو اللہ رب الزت نے یہ باتیں یہاں کر دی ابھی اس کے بعد یہ ظاہرین کے احسان کے بعد اللہ سے نشان ہو۔ حالت بیان کرتا ہے ایک منافع کا اور اس کے بعد پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت چونکہ وہ اتم درجے کا متقی اور اتم درجے کا اللہ کا بندہ اس کا بھی اللہ سے نشان ہو بعد میں حالت بیان فرماتے ہیں جیسے کہ ذاکرین کی حالت اللہ نے ذکر فرمائی اسی طرح اللہ کے کچھ بندے نافرمان ہوتے ہیں ان کا بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں یہاں اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کے شدائی ہوتے ہیں اور فرمان بردار ہوتے ہیں تو ان کا بھی اللہ سے نشان ہو یہاں زکر کرواتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ مینن نہ سم یو عجیبوں کا قلو کے حیات کی دنیا و یو شید اللہ متاثرین لکھتے ہیں کہ وہ مینن لوگوں میں سے بعض لوگوں میں سے من وہ شخص ہوتا ہے جو عجبوں کا پولو ہو جو کہ تمہیں تعجب میں ڈالتا ہے تمہیں اچھا لگتا ہے اس کا قول اس کا کہنا اس حیات دنیا میں مطلب یہ ہے کہ بڑا چرب نشان ہوتا ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں تمہارے سامنے واضح کرتے اور اچھی باتیں تمہیں سنا کے پر چلا جاتا ہے. حقیقت یہ آدمی بڑا فسادی ہوتا ہے اس طرح ان کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے دنیا ہے اللہ رب العزت نے کچھ مخلوق اثر پیدا کی ہوئی ہے تو یہ ایک منافق کا ذکر ہے وہ فصرین لکھتے ہیں کہ یہ منافق کون تھا یہ ایک منافق تھا جس کا نام اخنس بنی شوریق ہے اخنس خا اخنس بینی شوریق خین را اور یا خوف نقطہ شعر اخنس اس کا نام تھا یہ مدینہ منورہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اسلام لانے کا کہ میں اسلام لاؤں گا گا اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا بڑے اچھے جیسے کہ ہوتا ہے کہ اپنا مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے اندیا دے دیا اور وعدے کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں یہ دین کے لیے کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا بہرحال یہاں سے جب چل پڑا تو راستے میں جاتے وقت اس نے مسلمانوں کی کھیتیاں کاٹ دی ساری کی ساری کھیتیاں خراب کر دی اور ساتھ ساتھ جتنے بھی مواشی اس کے سامنے آئے مسلمانوں کو ان کو سب کو ذبح کر ڈالا ایک فساد پہلایا زمین نے زمین میں وہ اصلاح کی باتیں کر رہا تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے سامنے اصلاح کی باتیں کر رہا تھا بلکہ یہ جب موقع اس کو ملا تو فساد ہی فساد پہلا اس میں آج کل بھی اس طرح ملاقاتین ہے کہ اسلام پر اٹھتے ہیں تنظیم بناتے ہیں یا کچھ ادارے بناتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے چاندیں لیتے ہیں لیکن اندر کاتا کچھ اور ان کے مقاصد ہوتے ہیں اور کچھ اور حساب بنانا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں بھی یہ منافقین تھے اور یہ آج بھی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ ہوگا قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا یعنی دنیا میں ہر قسم لوگ آتے جاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر دورہ چلتا ہیں. تو اللہ رم العزت اس کا یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اخنص شوریخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وادی کیے کہ میں اسلام کے لیے خدمت کروں گا یہ کروں گا اور میں اسلام لے آتا میں لے آیا فلام کیا جب جاتے وقت افراد اس کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ کسی کے کہنے پہ آپ روپ کرے ٹھیک ہے نا اصل میں ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف زبان سے بات کرنے سے بات نہیں بنتی بلکہ تصدیق بے بھی ضروری ہے قرار پہ نصاب کے ساتھ ساتھ دقل بھی ضروری ہے تو اس اخرت کی یہاں کیا ہے اللہ روز ذکر فرماتے ہیں شانس آیت کی بڑی شخص ہے لیکن یہ آیت عام ہے حکم کے کیا ہے کوئی بھی مناسب اس طرح حرکت کرے منافقت کرے تو یہ آیت اس کے بارے میں کیا ہے اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں من مینن میں سلمان تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے اس کی باتیں میں تعجب میں ڈالتا ہے تمہیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہے فی الحاط دنیاوی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں ویوشید اللہ معافن اور جو کچھ کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں سچے دل ہے اور میں پڑک چاہتا ہوں وہ اللہ ہی جانتا ہے اس طرح یہ باتیں اس نے کی اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اپنے دل کی چیزوں پر گواہ ٹھیک ہے تو پھر کیا کرتا ہے سا پھر اور دی یہ پلاتا ہے سائی کہتے ہیں دوڑنا کوشش کرنا تو زمین میں اس کی دوڑ دو اس لیے ہو گیا کہ وہ اس میں فساد مچا دیں یوف صدف تاکہ وہ فساد مچا دیں کس میں اس زمین میں وہی رہا جب یہ دوڑتا ہے تم سے تم سے چل پڑتا ہے زمین میں کیا کرتا ہے یا زمین پہ جب چلنے لگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں فساد پہلا دوں تو وہ فساد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے ہولی گل ہر سوان نسل یہ ہلاک کرتا ہے حرض کو فصلوں کو یعنی فساد اس لحاظ سے پھیلاتا ہے کہ فصلیں مسلمانوں کی اس نے کیا کر دی راستے میں تباہ کرنا وہ نسل اسی طرح نسل کو تباہ کرتا ہے نسل کی تباہی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ قتل کرتا ہے ایک نسل کی تباہی نیا جنریشن ہے جو, جو نئی رہے اس کو تباہ کرتا ہے غلط کاموں پر لگا کر پہاشی پر لگا کر ٹھیک ہے نا اور پہاشی کی چیزیں پھیلاتا ہے نسل کو تباہ کرتا ہے کیونکہ جو بچے ذہنی طور پہ اللہ حب الفساد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فساد پسند نہیں کرتے اللہ فساد پسند نہیں کرتے تو یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتے امار جو فساد کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے اس کے اندر تکبر اتنا ہوتا ہے غریضہ جب کہا جائے اس سے کہ تم ڈرو اللہ سے حفاظت والے عزت تو اس کو کہا جائے کہ اللہ کا خوف کر تو اس کو گناہ پر اس کی جو غیرت ہے حفاظت والے اس کی جو عزت ہے اس کی جو انا ہے غیرت ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے بالاسمی اس یعنی گناہ کے ساتھ یعنی کیا کرتا ہے اس کے وجہ کہ وہ اللہ سے ڈرے اللہ کی فوراً نہ فرمانی کر دیتا ہے یعنی زد پہ اتر آتا ہے کہا جائے کہ اللہ کی فضا کرو یہ فوراً اس کے خلاف کرتا ہے اس لحاظ سے یہ اس کے اندر کیا ہے یہ قباثت ہوتی ہے اور یہ قباثت کس کیا ہے سے اردو سے اناف سے جس میں حسد ایناف ہو،, ہو تو وہ پہ کسی طرح حرکتیں کر جاتا ہے آپ آرام سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اور الٹا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی کیا ہے یہ قسمت ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں پاس وہ جہنم بس کافی ہے اس کے لیے جہنم جہنم کی آگ اس کے لیے کافی ہے اس کا علاج وہاں ہی ہوگا والا سل اور بہت بری جگہ ہے اور بہت برا کیا ہے بچونا ہے ناد مہت سے ہے کہتے ہیں جو کہ آدمی کوئی چیز بچا کے وہاں آرام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں جہنم بہت برا کیا ہے بچھونا ہے اس کے لیے تو وہاں اس کی رہائش ہوگی وہاں ہی یہ کیا ہوگا پڑ رہے گا جہنم میں اور یہ بیسر ناداد ہے وحیدا قیلقلّہ حضرت رئیسطو قسم یہ اینادی منافق کی خسلت ہے مسلمانوں کی خسلت یہ ہوتی ہے جب کسی سے کہا جائے کہ اتقل اللہ سے ڈرو وہ فوراً لڑ اٹھتا ہے کہ مجھے کہا کہ اللہ سے ڈروں اللہ کا واسطہ اس نے دیا واقعی اللہ سے تو ڈرنا چاہیے تو اس کے اندر پھر تقبر نہیں ہوتا فورن اللہ کی جو شان ہے قدرت ہے اللہ کی جو بڑائی ہے اس کے دل میں آ جاتی ہے اور وہ آجزی ان کے ساتھ کرتا ہے اور تقبر اس کے دل کے اندر نام نشان کی چیز نہیں ہوتی جیسے کہ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وہ کسی نے کہا کہ اکتقل تم درو اللہ سے وہ فوراً کہتے ہیں کہ سر و سجود ہو گئے اور اپنے رسار مبارک کس پہ رکھا زمین پہ رکھا یعنی عجزی اختیار کی فوراً جب اللہ کا نام آیا اور یہ کہا گیا کہ ایک تقیلہ یہ تو حضرت عمر رضی تعلق یہ واقعہ ہے دوسرا واقعہ ہے کس کا ہارون رشید کا روایت میں آتا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ تھے اپنے وقت کے تو اس کے دربار میں یہودی آیا کرتے تھے تقریباً ایک سال سے اور وہی حاجتوں کی کیا کرتے تھے یعنی اس سے سوال کرتے تھے حاجت مانگتے تھے کہ مجھے یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے بہرحال ایک دن تو اس یہودی نے شاید حاجت نہ ملی ہو تو اس یہودی نے اارون رشید سواری پہ بیٹھا ہوا ہے باہر کہاں جانے مل. لگا مل. اپنے لوگوں کے ساتھ تو سامنے سے آ کے بڑا یہودی اور اس نے کہا کہ امیرین اب تقیب اے امیر المینین تم اللہ سے ڈھرو تو فرماتے ہیں کہ فوراً ہار الرشید اپنی سواری سے اتر کے سر و ہو جاتے ہیں زمین پہ سجدہ لگایا پھر سر اٹھایا اور حکم دیا کہ اس یہودی کی جو حاجت ہے وہ پوری کی جائے تو اسے مجھے اللہ کا واسطے اللہ کو یاد دینا ہے واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے تو یہ تو مومنی یہ خاص قسرت ہوتی ہے جب بھی ان سے کہا جائے کہ تق اللہ, اللہ سے ڈرو یہ کوئی گالی نہیں ہے یہ انسان کو اگر آدمی اس طرح کہہ دیتا ہے سمجھ لے کہ میرے اندر کوئی کمی ہوگی تو اللہ سے فوراً رجوع کرنی چاہیے اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہ مجھے کیوں کہا گیا کیا میرے اندر کوئی کمی ہے اگر واقعی ہو کمی تو میں نے پوری کر لو اور کمی نہیں ہے تو پھر اس پہ آدمی اس بات کو بوری نہ مانے بلکہ اس نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے واقعی ڈرنا چاہیے تو یہ تو کوئی گالی نہیں ہے اس لحاظ سے جس کے اندر تک قبر ہو اعناب ہو یہ فوراً اس کو گالی سمجھتا ہے اور وہ پھر اور زد پہ عین ہے تو اللہ رب الزطب اس کا ذکر فرما منسا اللہ جب کہا جائے اس سے کہ اللہ سے ڈرو حضرت عزت و بالتم اس کو غیرت پکتا ہے اور اور گناہ پہ اتراتا ہے یعنی گناہ کی طرف یہ اور بڑھ جاتا ہے اس سے غیرت اس کو گناہ کی طرف کیا کر لیتی ہے اس کو یعنی اکساتی فرماتے ہیں وہ جہنم اللہ فرماتے ہیں کافی ہے اس کے لیے جہنم اس کے لیے اس شخص کے لیے جہنم راس آئی گی اس کے لیے جہنم ہی کیا ہے کافی منب اسلیہار اور بہت برا بچونا ہے وَمِن الناس مَن نفسه اللہ, وَمِن الناس مَن اللہ رب العزت ایک نیک صحابی کا ذکر فرماتے ہیں نیک وقار جو کہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ اس نے کیا کر دیا قربان کر دیا وہ کون ہے وہ حضیب رومی ہے رضی اللہ تعالیٰ صہیب رومی جو ہے وہ بڑے امیر خاندان سے اس کا تعلق تھا روم،, روم سے اس کا تعلق تھا اسی لیے سہیب رومی کہتے ہیں اس کو مکہ مکرمہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ایمان لے تھا اور چھپ کے وہاں گزارا کرتا تھا جب مہاجرین نے ہجرت شروع کر دی تو یہ بھی مکہ سے نکلنے لگا تو لیکن اہل مکہ نے اس کو روکا کہ تم نہیں جا سکتے مکہ سے نے نکلنا نہیں ہے ان کو پتا تھا کہ یہاں سے نکلے گا تو اور ایمان اس بڑھ جائے گی اور یہاں ہم تنگ کریں گے کریں گے شاید کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرے واپس اس کو ہم مشرک بنا دیں گے ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کو ہجرت کرنے نہ دے کیونکہ ہجرت کرنے کے لیے صحابہ کرام چھپ چپ کے نکلتے تھے اور مکم و سے مدینہ کی طرف جاتے تھے پہلی ہجرت ہوئی تھی ہفشے کی طرف اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آیا تو مدینی کی طرف ہجرت کرنے لگے مسلمان تو مشرقی علی مسلمانوں کو یہاں سے پہلے تو نکالنے کوشش کرتے تھے تنگ کرتے تھے جب سمجھ گئے کہ ابھی ان کی ہجرت کی جگہ مل گئی اور ہجرت کی راز مل گئی تو یہ پھر روکتے تھے نہ جانے دیتے تھے تو حضرت صاحب رومی کو بھی مشرقی علی نے روک لیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے ہو حضرت صاحب نے مشرقین مکہ سے کہا کہ میرے پاس جتنی بھی مال دولت ہے یہ آپ لے, لے لیکن لے کے جے جانے دیں انہوں نے مان لی یہ بات جتنی چیزیں بھی اس کے پاس کی سب کے سب اللہ کے راستے میں اس کے قربان کر دی مشرقین مکہ کو حوالے کر دی اور کہا کہ میری جان چھوڑ دیں یعنی میرا راستہ کھول دیں میں ہجرت ہی کروں گا اور مدینہ پہنچوں گا تو وہاں سے ہجرت کر دی اپنے اموال کو سب کے شکل مک کے ہاتھ میں دے دیا حوالے کر دیے تو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے جب مدینہ ملور پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے یوں یوں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بیعک آپ نے اپنی بے کے اندر منافع حاصل کیا آپ نے بہت اچ... اچھی وہ باعت کی آپ نے بہت اچھا سودا کیا اس میں تمہیں کیا ہے یعنی فائدہ ہو گیا فائدہ یہ ہو گیا کہ تمہیں آزادی مل گئی اپنے دین پر عمل کرنے کی دنیا کے اموال تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نہ اس کی کوئی حقیقت ہے آج ہے ہاتھ میں کل نہیں ہے اس کے تو کوئی حقیقت نہیں ہے اصل حقیقت کس کی ہے ایمان کی ہے امان کی ہے تو لہذا تم ایسی جگہ پر آگے ہو تو انشاءاللہ تمہیں یہاں کیا ملے گی ترقی ملے گی تو اللہ رب العزت اس صحابی کا یہاں ذکر فرماتے ہیں مینا نس باز لوگوں میں سے من وہ ہوتا ہے یشری نس سہو یشری ومین یہ ہے وہ بیچ ڈالتا ہے اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں اپنے نفس کی بھی پرواہ نہیں ہے وہ بھی بیچ دیتا ہے اور مال کو بھی افتغاء عمر ضوابط اللہ اللہ کی مرضی طلب کرنے کے لیے اللہ کی مرضی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا بھی کر لیتا ہے اور اپنے مال اللہ عم بلاہباد اور بے اللہ جو ہے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے اللہ رب العزت نے پھر صحیب رومی کو اللہ نے مقام بھی دیا اللہ نے پھر شہادت بھی نصیب کی تو یہ وہ انسان ہے صحیب رومی غالباً جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس کفن کے لیے ایک چھوٹی سی چادر سی تھی وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سر پہ ہم ڈرتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے تو پھر پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پہ اس کی چادر ڈالی جائے اور پاؤں کی طرف ایک خاص قسم کا گاس ہے جس کو اصھا جاتے ہیں عربی میں وہ گاس ڈالا جائے اس پہ اس کے پاؤں کی طرف مطلب یہ ہے کہ اتنی مسکینی حالت میں فخر کی حالت میں اس کو اللہ شہادت یا وہ وقت تھا کہ بڑے کھاتے پیتے خاندان سے اس کا تعلق پیسے تھے اس کے پاس سب کچھ تھے لیکن سب کچھ اللہ کے راستے میں اس نے قربان کر دیا اور جان کی بازی لگائی تو لہٰذا یہ وہ صحیح رومی ہے حرض اللہ ہو اس طرح ابھی اور بھی اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی مسلمان ہو جو کہ اپنے ماں جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اللہ کا راستہ وہ اختیار کرے تو اس کا بھی یہی ہے اللہ رب الزت سماعتیں کو اللہ اعباد اب اللہ رب العزت اپنے عباد پر بہت بڑے ہے تو اس طرح لوگ اگر اپنے جان اور مال کی نذرانہ دیتے ہیں تو اللہ جل جلش کا معاملہ پہ ان کے ساتھ وہ مہربانی والا ہی ہوتا ہے آیت نمبر دو سو آٹھ سے یادین الفصن میں کام تھا یہاں سے اللہ جل جان بارہ نمبر حکم کا کیا فرماتے ہیں ذکر فرماتے ہیں حکم نمبر بارہ اس میں تام کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ تم اس لیے مکمل طور پر اور اسی طرح قبول کرو سارے احکام جو جی اسلام کے ہیں ان کو قبول کر دو اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ اسلام کو ع لے کر یا تک یہ آپ نے مان لینا ہے اور اسی طرح آپ نے جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں ان احکامات کو تم نے کیا کرنا ہے قبول کرتے ہے اس کا اللہ رب الکر فرماتے ہیں یہ تو امر کا سفا ہے نہیں کا سگا اللہ یہ ذکر فرماتے ہیں یہ تو عوامر ہے نواہی میں سے یہ ہے کہ شیطان کی فطوط پر نہ چلنا فطو شیطانی یہ ہے کہ جن راستوں پہ شیطان چل رہا ہے اس کے لق قدم تمہیں نہیں اختیار کرنا تمہارے چلنے کا راستہ الگ شیطان کے چلنے کا راستہ الگ ہے کہاں یہ دھوکہ نہ چاہے کہ شیطان کے چلنے کے راستے پر تم بھی چل پڑو لہٰذا تمہارے چلنے کا راستہ وہ کیا ہے وہ اسلام کا راستہ ہے شیطان کا راستہ وہ کفر کا راستہ ہے اس دونوں میں کیا ہے یہ فرق ہے تو لہٰذا تمہیں راستہ عملہ دکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کے راستے پہ تم چلو اور اس راستے پہ چلتے وقت پورا کا پورا اپنا دھیان اس پہ رکھو اور مکمل طور پہ اسلام کو کیا کرے ماننا اللہ فرماتے اے فی کا اے ایمان والوں تم داخل ہو جاؤ اسلام میں کافن یعنی مکمل طور پر تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا خود خطوات قوم تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اس کی اتباع نہ کرو انہوں یقین یہ شیطان جو ہے یقینا لکم تمہارے لیے عدو مبین یعنی تمہارا یہ کل دشمن ہے بالکل عالل اعلان کل اس کی دشمنی کوئی چھپی لکی نہیں ہے لہذا اس کی دشمنی کے ایان ہے تمہارے اوپر کیونکہ تمہارے آدم آبا کو بی ہوا کو جو اما ہے اس کو دھوکہ دیا وہاں سے اس کی دشمنی چڑی آ رہی ہے تو لہٰذا یہ اعلان تمہارا دشمن ہے اس کے نقش قدم پر تم مت ان تم نمبا حکیم اللہ یہاں تسلی کے ابھی کبھار انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ ہے فرماتے ہی کوئی بار نہیں اللہ فرماتے بھائی تم اگر تم راہ راستے پسل گئے ہو اور پسل جاؤ نمبا جا اس کے بعد تمہارے پاس روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہو یعنی تمہارے پاس روشن دلائل موجود ہے اللہ کے دین پر چلنے کی اور اللہ کے دین کی اہمیت پر تمہارے پاس روشن دلائل ہے اس کے باوجود تم تھوڑے سے پسل جاتے ہو اور شیطان تمہیں پھلا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی پریشان کون بات نہیں ہے اس کے لیے تم پریشان نہ ہو پھر توبہ کر لینا سمجھ لو کہ ان اللہ حاضر اُن حکیم بے اللہ کے غالب ہے عزیز ہے حکیم حکمت والے ہیں اللہ اختیار اللہ کی اختیار کامل ہے قادر ہے کہ تمہیں بخشتے ہیں اگر تم توبہ حکمت والے ہیں اللہ نے تمہیں جو پسلایا ہے توبہ کر کے اللہ اور تم کو زیادہ کیا دیتے ہیں ثواب دیتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ توبہ سے اللہ خوش ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ جہاں سے تمہاری گناہ تمہارے نام اعمال سے مٹا دیا جائے تو اس جگہ پہ اللہ اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑتے اس جگہ پہ اللہ ایک ویکی بھی لکھ لیتے تمہارے لگے اور اس میں تو تمہارا ڈبل فائدہ ہوگا اس بات سے تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے انسان فوراً تو وہ کر لے اور اللہ رب العزت قابر ہے کس پر اس بات پر کہ تمہیں بخش دے اور تمہیں آئندہ اس قسم میں سے کیا کرے یعنی کام لے اور تمہیں روک لے اور حکمت والے ہیں اللہ کی حکمت ہوگی اس سے اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی تو لے آ تم سے یہ کام ہو گیا کچھ تحادی غلطی ہو جاتی کبھی غلطی ہو جاتی انسان سے انسان ہے کمزور تو اللہ رب العزت تو اس پہ کیا ہے مدعو کر لیتے خالی انزون اللہ اللہ یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی حالت بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں یہود میں سے رہتے تھے اور وہ عموماً یہی مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آمنے سامنے آ کے کیوں نہیں کہتے کہ میرا یہ قرآن ہے اس کو مانو یہ میرا نبی ہے اس پر ایمان مان لیاؤ تو ہم آ کے ہمیں بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ ڈائرکٹ آ کے ہمیں کیوں نہیں کہتے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے اللہ ہمیں ڈائریکٹ کہہ دے تب ہم مانیں گے لیکن آپ کے کہنے پہ ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اللہ فما پہ ہل ضورا کیا یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں کس چیز کے انتظار میں ہیں اللہ اس بات کے فیض اللہ فیض ان کی طرف فیض المن یعنی جس میں بادلوں میں بادلوں کے اندر سے اللہ ان کے پاس آ جائے اس کا انتظار کر رہے کہ اللہ خود بادل کے صاحبانوں میں ان کے سامنے آ موجود ہو آ کر اور فرشتے بھی ساتھ ہوں پروٹوکال کے ساتھ والملا اس کا فہشتے بھی اور مکمل ہو جائے یہاں کیا یعنی کام مکمل کر دیا جائے یہاں اللہ خود ان کو کہہ دے کہ میں تمہارا معاملہ ہوں شبہ ہوں یہ معاملہ دین کا ہے تو لہٰذا اس کو تم مان لو مطلب یہ ہے کہ یہ یہ چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جاور اللہ کی طرف سارے کام سارے معاملات اللہ ہی کے طرف لوٹ رہیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں رسمخ مانتے پہلے کوئی بات نہیں ہے میں نے ان تک بات پہنچا دی اگر یہ نہیں مانتے تو سارے امور کا جو انجام ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کے ایسا تو کبھی پہلے ہوا ہی نہیں کس نبی کے دور میں ایسا کہ اللہ کسی امت کے سامنے خود آیا ہو اور کہا کو یہ میرا پیغمبر ہے اس کو تم مانو یہ میری کتاب ہے اس کو تم مانو اور میرے دین پہ تم چلو میرے کہنا مان لو ایسا تو یہ اللہ کی عادت ہے نہیں اللہ نے کبھی ایسا کام کیا نہیں تو آج یہ کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کرتے اللہ رویت ایسا کبھی بھی نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں یہ عمر فیصلہ ہو چکا ہے عمر کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں جو نہیں ایمان لانے والے ان کے حق میں ان کے مقدر میں ایمان لانا ہے ہی نہیں تو اللہ رب سے فرماتے ہیں تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر اللہ کی ذات آپ نے سامنے آ کے ان کو کہہ بھی دے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو فیصلہ ہو چکا ہے جاؤ اللہ کی طرف روکتے ہیں سارے امور ساری چیزیں سارے فیصلے اللہ کی طرف نوٹ کر جاتی ہیں اللہ رب العزت روز قیامت میں خود فیصلہ کریں گے کہ میرے ماننے والے بندے کون تھے ان کو کیا بدل جانا ہے اور نہ ماننے والے بندے کون تھے میرے ٹھیک ہے اس کا بھی اللہ فیصلہ کریں گے اور اس کی کیا سزا ہے اللہ تعالیٰ دیں گے اللہ رب العزت ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توقع پتا فرمائے ان کل سے پھر دو سو گیارہ نمبر اور کوشل بنی اسرا عید کا ماتعنہ تو یہاں پہ شادہ سبق کا آغاز کریں گے واقعہ